بس اللہ صحمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک محلِ سحم المام اور سب اور تمام سامعین کن آپ سب کے شموسن ایک بار پھر سلامت کرتے ہیں فضائل حلوی سلسلہ درس درس نمبر چونتیس اور ابلگ بیس یعنی کتاب مجموعی طور پر چونتیسواں درس ہے اور کتاب الود میں سے بیسواں دروی درس سے فضل میں سے اس میں سے آپ لوگوں کی مبارکانہ تک حدیث نمبر چھتیس اور سینتیس کا ترجمہ پہنچانے کا اشرباست کروں حدیث نمبر چھتیس سے فرماتے کبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ عمر ابن الخطاب سے روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حب آلین برات من النار رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایہ علیہ علیہ السلام کی محبت آتش جانم سے بچاؤ کا پروانہ ہے برات المنار یعنی آتش جہنم سے بچاؤ کا پروانہ ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سرٹیفکیٹ ہے ہاں جی ہو بیالی جو ہے برات المنار جہنم کے سے نجات کا ذریعہ وسیلہ اور پروانہ ہے تو اتنے عظیم سرمایہ ہے ہاں جی علیب علی کتنے عظیم اللہ اور اللہ کے نبی کے نزدیک قیمتی چیز ہے آپ یہاں سے اندازہ کریں انتہائی مختصر لیکن انتہائی جامع یگنی بات ہے انسان جہنم سے جب اس کو چھٹکارے کا پروانہ مل گیا تو قیامت میں دوسری جگہ بحث ہی ہے اور کوئی جگہ ہے نہیں تو سمجھو حب علی بحث کا بھی پروانہ ہے ہاں جی جہاں جہنم سے نجات کا پروانہ ہے وہاں بھیج میں پہنچنے کا بھی پروانہ ہے اور اس سے زیادہ بندے مومن کے لیے خوش نصیبی کیا ہے ہمیں یقیناً عظیم جو ہے فضلتوں پر جو اللہ نے ہمیں الودیت کے محبت سے ہمارے سنوں کو منور کیا ہوا ہے اس پر سب سے پہلے اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر کریں پھر نے والدین کا کہ انہوں نے حلال رزق سے ہمیں پالا اور حلال طرقے سے ہمیں پالا اس وجہ سے ہمارے دلوں میں خب الد سے منور ہے ہمارا دل اور آل محمد آل محمد سے ہم ہاں عقیدت و محبت رکھتے ہیں یہ سب اللہ کے فضل و کرم اس کے انعامات اور آپ اور ہمارے والدین ہاں جی ان کی جو ہے ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے جو ہے ہمیں حلال رزق کے ذریعے سے ہمیں پالا تو کیونکہ آئمہ فرماتے رسول فرماتے ہوب الود حلال رزق سے پالے ہوئے اور حلال زادوں ہی کے محبت دل میں حب علی اور حب علی آتا ہے ہاں جی اس موضوع پر حدیث اور بھی بہت سے ہیں علیہ السلام کے حادثیسی کتابوں میں تو یہ کوئی معمولی ارجشنِ اضاء نگرامی جہنم سے نجات کا پروانہ بحث میں پہنچنے کا پروانہ حب علی تو حب علی جو ہے ایک دل کی کیفیت ہے دل کی کیفیت کا ظہور اعمال سے ہوتی ہے ہاں جی اعمال سے جو ہے اس کا چونکہ ہر چیز کے ایک چیز گواہ ہوتی ہے تو سچی محبت کی گواہی وہ اعمال ہوتے ہیں جو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اگر آپ وہ آپ کے اعمال ایسے ہیں جس سے آپ کے محبوب کو پسندیدہ اعمال آپ کرتے رہتے ہیں تو آ پھر آپ سچے محب ہو اگر آپ کے اعمال ایسے ہیں جس سے آپ کے محبوب سخت ناپسند کرتے ہیں تو یقیناً پھر ہم سچے محبت کے ضمر میں نہیں ہو جائیں گے آزاد گرہ میں یہ ایک طلح حقیقت ہے جو تمام محمد محمد کے دو کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے اس بات پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ محبت کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ان ہنسیوں کی محبت کو رسول کی محبت کو اللہ خود کی محبت کو ہم محمد آل محمد کی محبت کو انبیاء علیہ السلام کی محبت کو صالحین شدا صدقین کی محبت کو اس لیے ہم نے قرار دیا لازم کرا دیا تاکہ ہم وہ کام کرتے رہیں وہ ہمارے اعمال کردار افطار گفتار ایسا ہو جو اللہ پسند ہو رسول پسند ہو آئیمہ پسند ہو انبیاء پسند ہو ملائکہ پسند ہو تو وہ یقیناً اعمال صالحہ سے وہ خوش ہو جاتے ہیں یہ سب اور برے عمال سے یہ سب ناراض ہوتے ہیں اور پھر ان کی محبت آہستہ آہستہ ہمارے دل سے نکلتا جائے گا لہذا ذہن گرمی ہمیں سچی محبت کی طرف ایک محبت کے درجہ تو ہمیں مل ہی گی الحمدللہ اس میں ہمارے کوئی زحمت نہیں ہے ایسے پاک طیب گھرانوں میں ہم پیدا ہوئے کہ ہمارے ماؤں نے ہمیں باپوں نے ہمیں ماں نے اپنے دودھ کے ساتھ جو ہے ہمیں ہوب الد پلا دیا اس کی شربت لیکن اس کا جو ہے عملی ثبوت نے اپنے کردار سے رفتار سے گفتہ سے ہم نے پیش کرنا ہے تاکہ ہم سچے محبین کے زمرے میں ہوں اور یہ برات من نار کی صنعت جو ہمیں مل جائے اس کے بعد سینتیسویں حدیث میں فرماتی کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لہ لطن عور ال سماعی یعنی یہ سب میراج کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں وہ راج جس میں اللہ تعالی مجھے میراج کی طرف اٹھایا گیا آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا وہی شب میراج ہے وہ شو میں تمام آسمانوں کے سفر کرانے کے بعد ہیں پھر مجھے بحث کے بھی زیادہ کرایا تو راعۃ باب جنہ میں نے جنت کے دروازے پر مکتوباً یوں لکھا ہوا پایا دیکھا کہ یہ جملہ لکھے ہوئے تھے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں علی الحبیب اللہ علی اللہ کے حبیب ہیں دو ہیں محب ہیں والحسن حسن حسن اور حسین علیہ السلام صفت اللہ اللہ کے چنے ہوئے اور منتخب بندے ہیں اور فاطمہ تو اللہ اور فاطمہ السلام اللہ علیہ اللہ کی بندی ہے اعتعاد گزار حملدار بندی ہے اللہ باغیم لانت اللہ اور ان سے بغض رہنے والوں پر اللہ کی لانت ہو تو حضین گرامی یہ جو ہے تھوڑی سی اختلاف کے ساتھ ایک دو کلمات کی وہی کلمہ طیبہ ہے جو ہم لوگ الحمدللہ صبح شام جو ہے اپنی نمازوں کے بعد پڑھا کرتے ہیں وہی کلمہ طیبہ ہے کہ اللہ کے پیارے نے نبی نے فرمایا کہ یہ ہمارے کلمہ طیبہ جو ہے وہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے ہاں جی کتنے خود نشیف ہیں ہم وہ کلمہ صبح شام پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد پڑھنے میں یقیناً اس کلم کی کلمہ طیبہ کے اندر جو ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی ہے اور پنجتن پاک اسمت تہارت اور کی گواہی اور الحب فی اللہ والبغض فی اللہ جو اہم ترین ایمان کے اعضاء میں سے ہے اللہ کے دوستوں سے محبت اور اللہ سے دشمنوں سے نفرت کا اعلان یہ بھی ایمان کے ججیاتی ایمان میں سے ہے ہاں جی اس کے بغیر ایمان انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتے ان سب کا اس مبارک کلمے کے اندر اقار ہے مجھے تعجب ان لوگوں پر ہے کہ اس مقدس کلمے کو ہاں دنیا میں پڑھنے سے منع کرتے ہیں تو دنیا سے جاتے ہوئے کیسے اس کے منہ پر ایک علمہ جاری ہوگا ہاں جی اور کتنے افسوس قرق کی بات ہوگی کہ جو لوگ منع کرتے ہیں اس مقدس کلمے کو پڑھنے کی جس میں اہم بنیادی توحید رسالت امامت اور اہلویت سے محبت و مدت ان سے ہاں جی اور اللہ کے ان چاہنے والوں سے محبت کا اعلان کے چاہنے والوں سے چاہنے والوں سے محبت کا اعلان ان سے دشمنی رہنے والوں سے نفرت کا اعلان جو ہے یہ جز ایمان ہے یہ ایمانیات میں سے عظیم گرامی اس کا جتنا آپ اقرار کریں گے اتنا جو آپ کے اندر یہ ایمانیات مضبوط ہوں گے اور جتنا یہ ایمانیات مضبوط ہوں گے یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے لہٰذا ان مبارک خلمات کا نمازوں کے بعد پانچ وقت پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے عجیر کا کام ہے چونکہ سب سے زیادہ اس کے شروع میں لا الہ الا اللہ ہے محمد رسول اللّہ ہی اس سے بڑھ کر اس کائنات کے کا اندر کوئی افضل ذکر ذکر لا اللہ سے بڑھ کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ تو وہ اس مبارک کلمے کے شروع میں موجود ہے ہیں اس کلمے کے اندر تو یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہاں جی اس کو منع کرنا پھر بھئی کون سی چیز اگر یہ تقریبات میں شامل نہ ہو لال اللہ پھر کون سی چیز تقریبات میں شامل ہو سکتی ہے افضل تاخیرات لا لا لال اللہ بندہ جب پڑتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ اس طرح اتر جاتے ہیں بخشے جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں سے پتے جڑ جاتے ہیں ارے نبی کے احادیث موجود ہیں اس سلسلے میں تو ازان گرامی یہ کلمہ و نمازوں کے بعد ضرور پڑھا کریں ضرور اس میں سواف ہے اس کے پڑھنے میں ثواف ثواف ہے عظیر ہے عظیر ہے, ہے ایمانیات کے استحکام میں توج رسالت اور حب اہل کا اس میں اعلان ہے ان کے دوستوں سے چاہنے کی اظہار ہے ان کے دشمنوں سے نفرت کے اظہار ہے یہ اے ایمان ہے اے ایمان کے اعراد اے نِ عبادت ہے ازان گرامی ہاں جی اگر نمازوں کے بعد پڑھیں نہ پڑھیں تو پھر اس کو کب پڑھنا ہے کوئی کب پڑھنے کا پھر ان جگہ بتاؤ ہاں جی لہٰذا جو لوگ بند کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتے ان کو نہیں پڑھنے کا جو ہے فلسفہ کیا ہے پڑھنے نہیں دینے کا فلسفہ کیا ہے پڑھنے کا فلسفہ تو یہ ثواب ہے ثواب ہے کوئی ماں کا لال نہیں بول سکتا اس کے کے پڑھنے میں گناہ ہے کوئی بھی مسلمان جو ہے کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا مبارک علمات کے پڑھنے میں گناہ ہے سب بولے کہ اس کے بارے میں ثواب ہے ثواب عجر ہے عاجر ہے تو یہ کام جو ثواف ہے ثواب ہے عاجر ہے اس کو نمازوں کے بعد پڑھنے میں کیوں منع کرتے میرے سمجھ سے باہر ہے صرف یہی ہو سکتا کہ ان کے دلوں میں اہلویت کے بارے میں کوئی کھوٹ ہوگی جس وجہ سے جو ہے اس کلمے کے بغرار کو منع کرتے ہیں جذین میں دعا کرتا ہوں سب کو اس مقدس اور نہایت پیارے نہایت امام روز کلمے کو ہمیشہ ورد زبان رہنے کا لام سب کو توفیہ طافرم یا رب للالی